الحمد للہ لِقَوْلِهِ وَلَقْرِجِ <مَشُورًا> آج کے سبب میں سب سے پہلا عقیدہ حق, ہے اعمال ناما حق ہے یعنی جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جو نیک اور بد اعمال کرتا ہے چراہ من کا صورت میں جو دون فرشتے ہیں وہ انسان کے ہر میل و بد عمل کو لے تحر میں لاتے ہیں وہ جو نامۂ اعمال انسان کا تیار ہوگا وہ کل قیامت کے دن انسانوں کو آدھا کیا جائے گا یہ عقیدہ برحق ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاد فرمایا ہے کہ قیامت منشورا کہ قیامت کے دن ہم اسے کتاب دیں گے کتاب غلفاں ہو جسے وہ پائے گا منشوراً کھلی ہوئی کتاب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کام بامن کتابی کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے گا بس اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا کام بامنو کتاب ہو بھی شماری ہی لمبو جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا عمال نامہ دے دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا عمال نامہ دیا جائے, جائے گا اور جو بد اعمال والے ہوں گے کفار ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیر کی جانب سے یعنی پیچھے کی جانب سے دیا جائے گا جی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی پیار کیا ہے مصنف علیہ الرحمان جب کے حساب کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا مستقبل صرف اصل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقائد ہے کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ اپنی کتاب کو اپنے امال نامے کو خود پڑھو کپا کے نقش تمہارے لیے یہی کافی ہے ارے کا حقیبہ کہ تو اپنا حساب خود کرے دیکھیے کتاب کہتے وتاب المتھی کتاب کتاب سے نامہ ہے کتاب یعنی اعمال نامہ نامہ اعمال حق ہے المثبتو فی المثبتو فی اطاعات العباد پڑھیں گے المثبتو کہ جس میں درج ہوں گے المثبت ہے جس میں درج ہوں گے تو العباد بندوں کی اطاعات و مہا کیم اور ان کے گناہ یو تارین بے ایمانهم. ایمان ایمان والوں کو دیا جائے گا یہ اعمال نامہ جمع یا دائیں دائیں ہاتھوں میں ولقفارا اور کفار کو عطا کیا جائے گا یہ ان کے بائیں آخوں میں پیچھے سے مسن مسن کے ساتھ کتاب و حق یعنی یہ ہے ثابت ہے ہی تعالی اللہ تبارک تعالی تعالی و تعالی کے سے اور ہم نکالیں گے قیامت کے نامۂ اعمال ہو پائے گا اعمال کو منشور کھلا ہوا اس نامۂ اعمال کو کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں پڑے گا اللہ تعالیٰ کی کی کتاب جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فصور اس کا حساب لیا جائے گا حساب ایک ہلکا حساب آسان حساب عام ذکر حساب اقتفا کتاب کہتے ہیں کہ صرف اور صرف کتاب کا ہی تذکرہ کر کے مصنف علیہ الرحمان کتاب کے تذکرے پر ہی اتفاق کیا ہے اور حساب کا کوئی ذکر وغیرہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ حساب ہوگا یا نہیں ہوگا کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دوسری عائد بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کی صاحبہ کا کپا بے نقصا حشیبہ پندرہ میں ایک طرح کتاب ہے اپنے نام امال کو خود پڑھیے کپا بے نقصہ آج کے دن تیرے لیے تیرا حساب خود کے لیے ہی کافی ہے کہ بھی اپنا گزشتہ اعتراض گزشتہ اسی نام اعمال کے بارے میں کہ اللہ تبارک کو کیوں وزن کریں گے تو اسی کہتے ہیں کہ یہی بات ہے یہ جو نامہ اعمال ہے یہ جی کیوں لوگوں کو دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی تو جانتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے بس خود ہی حساب لے جیسا بھی لینا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو گزر چکا وہ کیا گزر چکا جواب یہی گزرا تھا کہ پہلی بات تو یہ اللہ تبارک نہیں ہوتے اور اگر مان بھی لیا جائے کہ مالا بال ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لوگوں کو ان کے نامۂ اعمال دینے میں کچھ ایسی حکمت ہو کہ جس پر ہم واقف نہ ہوں آگے بات سمجھ بس سوال وقت آج کے سفر کا دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ سوال برہ کیا مطلب سوال کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کریں گے سوال کریں گے ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں کہ یہ گناہ وغیرہ وغیرہ آپ نے کیا انسان اس کا اطرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا جیسا کہ آگے خود تشریح میں آ رہا ہے اللہ تبارک و طالیٰ قیامت والے دن ایک مومن کو ایمان والے شخص کو بلائیں گے اور جس طرح کوئی پیار سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ایک انسان کو جب انسان اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوتے ہیں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہ یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو ایمان والے شخص کو بلائیں گے اور اس پر جس طرح کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی پردے کے اندر کچھ انسان کو چھپا لیں گی اور اس مومن سے پوچھیں گے کہ یہ گناہ تو نے کیا ہے وہ کہے گا کیا ہے تو کئی سارے گناہوں کا وہ اقرار کر لے گا یہاں تک کہ اتنے زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گنوا لیں گے اور اس سے اقرار کروا لیں گے تو وہ انسان خود اپنے گمان میں یہ سمجھنے لگے گا کہ میں تو حالات ہو گیا کہ میں تو برباد ہو گیا میرے تو گناہ ہی گناہ ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں میں نے پر کا معاملہ کیا ہے تیرے گناہوں کو کسی پر اشکارا نہیں کیا تو جا آج کے دن بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ فرما لیا ہے اور یہ لے اپنی تنیشیوں بھرا امال نامہ اور اسے دے دیا جائے گا اور اس کی کیا ہو جائے گی گویا کہ رہائی ہو جائے گی تو وہ شخص جو یہ سمجھ رہا تھا ایک پل پہلے کہ میں تو ہلاک ہو گیا اب اگر اس کو یہ فرمانہ مل جائے کہ تو کیا ہے جنتی ہے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو جو منافقین لوگ ہوں گے جو کفار ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعلق کیسے بلائیں گے سر عام لوگوں کے سامنے ان کے نام لے کر پکارا جائے گا وہ فیف ہو مشکول اللہ تبارک دھمکی آمیر حکم جاری فرمائیں گے وہ ان کو روک دو ان کو ٹھہراؤ ٹہراؤن مسون ان سے تو سوال کیا جائے گا ان کو سر عام ان کو آواز دی جائے گی اور پھر ان سے حساب بھی ایسے لیا جائے گا فرمائیں گے ہاں اعلیٰ رب اللہ صلاحی اور پھر ان سے سوال کرنے کے بعد سر عام پورے میدان میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ ہے وہ لوگ ہاں اولا رب جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا اللہ اللہ اللہ کی جانت ہو اللہ کی فٹکار ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کیا کیا ظلم کیا تو یہ اللہ تبارک و کیا کریں گے لوگوں سے سوال کریں گے تو خود پرانے مزید بھی فرماتا ہے کہ ہاں سوال کیا جائے گا جیسے کہ ابھی میں نے قائد پڑھی ہم کہ کہ قیامت کے دن لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا ان کو روک لو فرشتوں سے, کہا جائے گا ان سے تو سوال کیا جائے گا جگہ اللہ تبارک فرماتے ہیں جن لوگوں کی طرف پیغمبروں کو اللہ ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا کرنا اللہ تبارک و تلا کا لوگوں سے پوچھنا یہ کیا ہے برحق ہے دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے قیامت کے دن سوال کرنا پوچھنا یہ کا وسلم قریب کریں گے اس پر اپنی تجلی کی چادر اس کو اپنی تجلی کی چادر میں چھپا لیں گے مطلب علی رکھ دیں گے اس پر اپنی جس کی تجلی کی چادر کو تو کنف میں نے آپ کو اس کا لفظی معنی بتایا ہے کس کو کہتے ہیں پروں کو کہتے ہیں اپنا پروں کو کہتے ہیں جس طرح پرندہ اپنے پروں کے اندر بچے کو اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے جس طرح کبھی آپ نے مورتی کو دیکھا ہو وہ اپنے بچوں کو پرو میں چھپا لیتی ہے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو, اس مومن کو کیا کریں گے اپنے نورانی پردے میں اپنی تجلی کے پردے میں چھپا لیں گے. عَلَيْهِ رکھ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے اس پر کنا پہ اپنی تجلی کے چادر کو بیاس رہو سے چھپا لیں گے پھر اللہ تبارک ارشاد فرمائیں گے تاریخ و سنبا کیا یہ گناہ معلوم ہے کیا تو جانتا ہے اپنے گنا کو بے نام اے رب رب الجلال جی ہاں میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے بتالا اسے اقرار کروا لیں گے اربو اقرار کروا لیں گے یہ نہیں کے کرے گا بلکہ اسرار کروا لیں گے بےدنوبی اس کے گناہوں کا ارادہ راہو کیا مانا ہے اقرار کروا لیں گے منوا لیں گے بہت تسلیم کر لے گا یہ ہیں وہ مومن انسان دل ہی دل میں کیا نہ ہونے اتنے گناہ کر لیے ہیں تو بس وہ ہلاک ہوا آل جب وہ یہ مایوس ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ستر تو ہاں کا خد د میں نے تجھ پر میں نے چھپائے رکھا حال دنیا دنیا میں میں نے تجھ پر پردہ ڈالا کیا درجمہ کردیش کا ستر تو میں نے پردہ ڈالا حالیہ کا تجربہ دنیا دنیا میں اور آج کے دن میں تجھے معاف کرتا ہوں فروغ آج کے دن تجھے بخش دیتا ہوں میں فَيُعْتَا اس کے بعد اس کی نیکن کا نیکار بل منافق منافق لوگ سرآم ادار خلائے مخلوق کے سامنے سر عام ان کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں الانا تھا کیا مطلب بنا لیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے جی اے یہ اے وہ لوگ جی اللہ پر جھوٹ باندھا یہی لوگ اللہ کی ہو ان پر ظلم کیا بات آ رہی ہے سمجھ کے نہیں جی اس سوال کے بارے सवाल किया जाएगा और लोगों से اور सवाल سے, سے بھی سوال کیا جائے گا نمبر تین آپ یہ بھی کیا ہے برحق اِنَّا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی فضیلت کا بیان کرتے ولہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے سے کوسر عطا کیا ہے یہ جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی اور اس کا اس کی ایک نہر جو ہوگی وہ محشر کے میدان کے اندر بھی ہوگی جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سارے ہوں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں ایمان والا کو بھر بھر کر پھیلا رہے ہوں گے اور وہ ایسا روز ہوگا وہ ایسی نہر ہوگی کہ جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی خوشبو کیا ہوگی جو سب سے زیادہ خوشبو والی چیز دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے مشق ہے نسک ہے اس سے زیادہ اس کی خوشبو ہوگی اور جو اس پانی سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور پھر ساتھ ساتھ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو خورے ہوں گے جس کے اندر جن جن جاموں کے اندر وہ پلایا جائے گا وہ جام اتنے زیادہ ہوں گے کہ جس طرح کے آسمان کے ستاروں کی تعداد کسی کی شمار میں نہیں ہے ان آبخوروں کی بھی کیا ہوگی تعداد ایسی ہی ہوگی کہ وہ شمار میں نہیں ہوگی اتنے زیادہ ہوں گے اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو آب خورے ہوں گے وہ اتنے زیادہ چمکدار بھی ہوں گے کہ جس طرح کے آسمان کے ستارے ہیں ان سے کئی زیادہ وہ چمکدار بھی ہوں گے جی ہاں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوستر آتا کیا گیا ہے اور کس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کو پھیلائے گی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب والحوض قرآن یہ رسمت والجماعت کا عقیدہ ہے برحق تعالی انا انا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مسیرت شارن مسیرت شارن میرا اتنا طویل ہے اتنا لمبا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت ہے اتنا بڑا حوض ہوگا کہ کتنی مسافت ہے ایک مہینے کی مسافت حوضی میرا ہو سیرت شہرین ایک مہینہ کی مسافت کیا یعنی کتنا بڑا ہے ضوایا ہو ضوایا زاویت ان کی جمع ہے ایک کنارے کو کہتے ہیں کونے کو کہتے ہیں زاویت و ضوایا ہو اور اس کے کنارے سوا ان برابر ہیں کیا مطلب کہ اس کے کنارے برابر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہودے حوز کو کیا ہوگا مربع شکل میں ہوگا اس کے چاروں کونے برابر ہوں گے چاروں اطراف برابر ہوں گے لبن سب سے پہلی خوبی اس کا پانی اتنا سفید ہوگا اتنا صاف ہوگا دودھ سے بھی زیادہ سفید فریف ہوں اطیب و اور اس کی جو بو ہوگی اس کی جو خوشبو ہوگی وہ حقیب و منال مشق سے بھی زیادہ کیا ہوگی عمدہ ہوگی وکی دان ہوں اکثر ون رجوم سماگے اور اس کے جو آپ پھورے ہوں گے وہی ہیں، یعنی آپ وہ جو جام ہوں گے، اکثر من نجوم وہ آسمان کے اسے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی بل احادیثی قطیر اور اس بات کے اندر احادیث بہت زیادہ ہیں جی وقت راخ محشر کے میدان میں جب محشر کا میدان قائم ہوگا جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا اس کے بعد انسانوں کا مرور ہوگا پل سے راخ حقہ کے انبیاء کا بھی مرور ہوگا ایمان والوں کا بھی مرور ہوگا کفار کا بھی مرور ہوگا لیکن جو ایمان والے ہیں یا انبیاء ہیں صلاحہ ہیں ان فلاحات درجہ بندی ہے کچھ تو ایسے گزر جائیں گے جو بجلی کی چمک کی تار اور جو اس سے کم درجے کے ہوں گے وہ ہوا کی تار اور جو اس سے کم درجے کے ہوں گے وہ تیز رفتار گھوڑے کی تار جس طرح تیز رفتار گھوڑا جتنی مسافت میں چلتا ہے جتنا تیز چلتا ہے اس طرح ان کا مغول ہوگا اور پھر اسی طرح کیا ہے آہستہ آہستہ کرتے کرتے درجہ کم ہوتا رہے گا اور جو کفار ہوں گے اور جو آسان ممن ہوں گے گناہگار ممن ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالنا ہوگا وہ اسی فل فرا سے کٹ کر کیا ہو جائیں گے جہنم میں گر جائیں گے کیونکہ یہ جو پل ہوگا یہ جو فل فراغ ہوگا یہ جہنم کے بالکل بیچوں بیچ جہنم کی چھت پر بنے گا کہاں بنے گا جہنم کی چھت پر بنے گا یہاں سے باقی سب کا مرور ہو جائے گا اور کفار کٹ کٹ کر کیا ہو جائیں گے جہنم کے اندر گر جائیں گے تو ہمارا ایمان ہے چل رہا اس کو قائم کریں گے کیوں کہ اس پر کیا ہے دلائل قائم ہے اس پر کیا ہیں دلائے قائم ہے لیکن اس کا انکار کیا ہے کیوں کہ اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ فلسرات جو ہوگا یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا بال سے باری بعھ بار سے بھی باری اور سلوار سے تیز ہوگا تو وہ اس بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں معتزلہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حبول کرنا ممکن نہیں انسان جب قدم رکھتا ہے تو قدم کے لیے کتنی جگہ چاہیے کم از کم قدم سے زیادہ چوڑی جگہ قدم کو چاہیے رکھنے کے لیے تو جب بال سے بریف ہوگا تو اس پر قدم رکھنا ہی ممکن نہیں ہے پاؤں رکھنا ہی ممکن نہیں ہے تو پھر ملول کیسا دوسری وجہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ عذاب کہ میں گویا ان کو عذاب میں ڈالنا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ فل سراط کا یہ کہنا کہ سراپ ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہنا کہ یہ جنت والوں کو کیا ہے عذاب دینا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جنت والوں کو عذاب ہوگا عذاب تو تب ہوتا کہ جب ان کو کسی مشکل میں ڈالا جاتا جب ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا جاتا حالانکہ ان کا مرور کیا ہے بجلی کی چمک کی طرح ہو جائے گا یا یہ کہ ایک تیز رفتار گوے اور ہوا کی طرح کیا ہو جائے گا ان کا مرور ہو جائے گا اس لیے ان کو کوئی عذاب یا کوئی تکلیف اس میں نہیں ہے جی دیکھیے گزرش اور پل سے یہ بھی برحق ہے, کا عقیدہ ہے، کہتے ہوا, ہوا جسر جسر کہتے ہیں پل محمد جو تانا گیا ہے یہ پھیلا دیا گیا تان لیا، جو تان لیا گیا ہے اعلیٰ جہنم جہنم کی چھت پر اعلیٰ مت جہنم جہنم کی چھت پر یا درمیان میں ادب کو میں کیا ہے ادب کو میں نشاک سے زیادہ بڑھی و عد منت صحیح عبادت کو ٹھیک کیجیے گا یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کچھ اور پڑھتے رہیں ادب کو میں نشان بال سے زیادہ باری و احد منت <مِنَفْسَئِه> صحیح اور تلوار سے زیادہ تیز یا الجنہ جنت والے اس کو عبور کریں گے پار کریں گے وہ تزلو بھی اخذام ہو اور پھسل جائیں گے جہنم والوں کے پاواں جہنم کے پاؤں سے کیا ہو جائیں گے پھسل جائیں گے پھل جانا وہ اکثر المافلہ اکثر موتلا نے اس کا انکار کیا ہے لہنا عبول یعنی اس پر گزرنا ممکن نہیں کیوں اسے قدم کو اتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے کم از کم پاؤں سے کیا ہو زیادہ چوری ہو لیکن یہ تو باہر سے بھی زیادہ باری ہے وہ ان اور اگر ممکن بھی ہو گزرنا تو عظیب العلم بھی یہ تو ایمان والوں کو آزاد میں ڈالنا ہے گزرنے اس کو اسے آسان بنا دیں علی المؤمنین ایمان والوں پر عدیب میں آتا ہے یہ حدیث کی لیکن یہ عجیب کے ہی معنی کہ عجیب میں آتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہو جائیں گے مختلف دردار ہوں کو اس کے گزرنے کے کچھ بجلی کی شمک کی طرح گزر جائیں گے کچھ ہواؤں کی طرح گزریں گے اور کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور کچھ اس سے کم کرتے کرتے عام پیدل چلنے والے انسان کی طرح بھی ہم اللہ تعالیٰ اور لہو والا اور ایمان بلوں پر آسان فرما دیں گے حتر ہوں میں جندیدہ من کیا کریں گا عبور کرنا جب بس جلد یہاں تک ان میں سے کوئی اس کو پار کرے گا, کرے گا. والی والی اور ان میں سے کچھ تیز ہوا کی طرح ہوا تیز ہوا کی طرح اور ان میں سے کچھ گزریں گے الجواد گھوڑے تو کہتے ہیں الجوا گھوڑا گھوڑے المتح کی طرح حدیث جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اس کے علاوہ یعنی آہستہ آہستہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری جو آدمی ہوگا وہ چیونٹی کسی چال چل کر جائے گا وہ چیونٹی کسی چال چل کر جائے گا اللہ تبارک ہمیں سب سے پہلے درجے میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح صحیح دین پر چلنے کی تو یہ الحمدللہ رب العالمین اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں